فرمایا کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر بہتر ہے ہے اب کتنی بہتر ہے؟ ایک گننا بہتر ہے دو گننا بہتر ہے دس گننا بہتر ہے سو گننا بہتر ہے ہزار گنہ بہتر ہے یہ اللہ چال شاہوں نے نہیں بیان فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاملہ ہر فرد کے ساتھ انفرادی ہوگا کسی کے لیے یہ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 تو اللہ چند شاہ نے کیا القدر میں قرآن نازل ہوا تو فرمایا کہینوں کہ سے بہتر ہے لغت کے ماہرین نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے عربی کے اندر جو